اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او اللہ الذی لا اله الا هو عالم الغیب الرحمن الرحیم او اللہ الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ واللہ یشرفو تو اللہم <سلام> صل علی محمد المستغفر الله والصلاۃ جو سب به نور ما فی سماوات ولا نہ راہ ولی ذکی ماشاء الله كان الله ولا ولاۃ ولا تلا بالله العلی العظیم حسنا الله تبارك اوذ بالله السميع العلیم نشاء بالله میں نے ارد کیا تھا کہ پہلے محرم مات کا بیان تھا اب محرم مہات کا بیان ہے اور اختبار خدا آپ نے مضمون لکھنا ہے یا اے ایمان والو البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالی ساتھ کسی چیز کے شکار سے یعنی وہ چیز شکار ہو مین بیان یہ ہے کہ پہنچیں گے اس کو یہ صفت بنے گی پہنچیں گے اس کو ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکو گے اور نیزوں سے بھی اس کو مار سکو گے لاہ علامہ حکمت اقتبا حکمت اختبار تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے رو لیکن جس نے زیادتی کی بعد اس, اس کے اس کے لیے ذات دردناک ہے یہ انجام ہے ان کا یا یو حلزین مناب حکم آ رہا ہے اے ایمان بالو نہ قتل کرو تم شکار کو چاہے وہ حلال ہو چاہے کرا ہو اس حال میں کہ تم محرم ہو حرم کمن کا لکھنا ہے محرم اور جس شخص نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کے الحو یہاں خبر مقدم معذوف ہے اس کے اوپر بدلہ ہوگا اور وہ بدلہ برابر ہوگا اس کے جس جانور کو اس نے کہا گیا قتل کیا ہرن کو ہمار واشی کو لیکن اس کا فیصلہ کون کریں گے فیصلہ کریں گے ساتھ اس کے دو صاحب انصاف کے سے اس علاقے کے دو آدمی فیصلہ کریں کہ اس کی قیمت اتنی ہے دو نہ ہوں تو ایک پہ بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے دو اچھے ہیں پھر اس قیمت کے اندر تمہیں اختیار ہیں تین چاہے کہ قربانی لے لو اور وہاں حرم کے حدود میں اس کو کیا کرو ذبے کرو چاہے اناج لے لو اور مساکین میں تقسیم کرو کس کے مطابق صدقہ دل فطر کے حساب سے یا صدقہ دل فطر کے حساب سے کر رکھو روزے رکھو جتنا ہے کہ ایک کو آتا ہے مثال طور چالیس مسکین کو آتا ہے تو چالیس روزے رکھ لو دیکھو اب اختیار ہے کہ یا تو وہ حدی لے پہنچنے والی کابل کو قابل سے مراد کیا ہے حدود حرم یا کفارہ ہو کھانا مساکین کا یا برابر اس کے روزے رکھے لے یزو کا وا لا یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے واجاب حکم واجاب ظال کل حکم یہ حکم اس لیے واجب ہے تا کہ چکے سزا اپنے کرتوت کی اف اللہ عما معاف کر چکی اللہ تعالی اس سے جو گزر چکا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے غلطی کرتے تھے یا نہیں وہ کیا ہے معاف ہے اس حکم سے پہلے جو تھا وہ معاف ہو چکا لیکن بن آدا اس حکم کے بعد جو زیادتی کرتا ہے آمادان تو بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں صاحب بدلے کے ہیں کوہ لقم سید البہ یہ حکم ہے سید بروی کا جنگل کا شکار لیکن اگر دریائی شکار ہو تو آپ شکار کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں جا رہے ہیں آگے نہر آ گئی ہے اس کی مچھلی آپ پکڑ سکتے ہیں تو بحری شکار جائز ہے شکار کرنا بھی جائز کھانا بھی جائز ٹھیک ہے جی بات چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ دونوں ناجائز ہوتے ہیں اب یہ کیا ہے اپنا بر کا جو شکار ہے وہ شکار خود کرو وہ بھی کیا ہے حرام ہے نا اور دوسرا آدمی تمہارے اشارے سے کرے تمہارے اشارہ کر دیا پھر بھی کھانا تمہارے لیے کیا ہے حرام اوہ لال قوم نیچے تخصیص لکھو تخصیص حلال کیا گیا واسطے تمہارے شکار کرنا کس کا باہر کا دریاؤں کا وا مہو اور اس کا کھانا لکھو ضرور شکار کرنا بھی جائے اس کا کھانا بھی جائے مکالم یہ تمہارے لیے ایک نفا ہے اور دوسرے مسافروں کے لیے بھی لیکن حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر شکار کرنا جنگل کا یہاں شاید کا انہیں شکار نہ لکھو شکار کرنا حرام کیا گیا تمہارے اوپر شکار کرنا جنگل کا جب تک محرم ہو تم جب تک محرم ہو شکار کرنا تمہارے لیے بالکل حرام ہے لیکن کھانا جو ہے نا وہ بعض میں حرام ہے بعض میں کیا ہے جائز ہے کن صورتوں میں حرام ہے کہ تمہارے اشارے سے دوسرے نے شکار کیا تو پھر کیا ہے اور اگر اشارہ نہیں کیا کچھ ہی نہیں کیا شکار کیا کسی حلالی نے اس کو ہی نہیں تھا حلال ہی تھا پھر تم کھا سکتے ایک واقعہ ایسے بنا تھا حضرت نے بھی خود کھایا تھا شکار کرنے والا حلال ہی تھا اب یہ بات سمجھ ہی نا تو احرام کی حالت میں شکار کرنا بالکل حرام باقی کھانا کیا ہے باسر میں حرام باسر میں حلال وقت اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے وہ کہ اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے جال اللہ ہلکا بکر بہتر میرے عزیز اب یہ شکار کو جو حرام کیا گیا ہے محترم قرار دیا گیا ہے اس کا سبب کیا ہے تعظیم بیت اللہ اس کا سبب کیا ہے ہاں بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے شکار بھی محترم ہو گئے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہم نے تو بڑے ایسے تجربے کیے ہیں آپ لوگ بھی تجربہ کر دیتے کہ میں بڑی بڑی مزاروں کے اوپر گیا تھا جوانی کے اندر جائزہ لینے کے لیے آپ شاہباز کلندر چلے جائیں یا ادھر آپ چلے جائیں آپ کے قریب ہے ٹھٹھا ہے نا تو یہاں کیا ہے جی مکلی ہے وہاں چلے جائیں تو وہاں جو پیر کی بڑی مزار ہوگی نا وہاں مجاور بیٹھے ہوں گے تو وہ مجاور آپ کے اوپر تاکید کریں گے کہ پیر کی مزار کے ارد گرد جو درخت ہیں نا ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے وہ حرام کیے ہوئے ہیں وہاں کے پرندے کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے حالانکہ یہ چیز کس کے ساتھ خاص ہے جی ہاں وہاں بیت اللہ کے ساتھ ہے انہوں نے اپنے پیروں کے ساتھ یہ کر دیا یہ چیزیں تو میں گیا مکلی کے اندر حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میرے ساتھ وہ مولانا احمد صاحب پہ جانتے ہو نا ٹٹھے والے تٹوی مدرسہ مول احمد کا ادھر بھی آتے ہیں کبھی کبھی مجاور مجھے کہنے لگا یہ چور مولوی کو تم ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے مولوی احمد کہنے لگا چور مولوی میں نے کہا کیوں کہنے لگا ہمارے قرآن یہ چوری کر کے بھاگ جاتا ہے تو میں نے پوچھا مولانا مزید کیا بات ہے وہ کہنے لگا درسین جیوں کی عادت ہے منت مانتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو حضرت مخدوم صاحب کی کبر پہ قرآن آ کے رکھیں گے پھر قرآن آ کے رکھتے ہیں منت ہوتی ہے تو قرآن چالیس چالیس پچاس پچاس ہو جاتے ہیں یہ تو بھوت ہیں پڑھتے نہیں تو میں طلبا کو لے آ رات کو چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں یہ ہمارے بھاگتے ہیں تو میں نے مجاور کو مجھا بات تو ٹھیک کرتا ہے یہ پڑھیں گے تو حضرت صاحب ہوگا تو بہت پڑھتے نہیں بیکار بےکار تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شکار کرنا جو حرام کیا گیا اور یہ شکار سب محترم ہیں وہاں کے درختوں کو آپ کاٹ سکتے ہیں گھاس کو کس کی وجہ سے ہے بیت اللہ تو آپ بیت اللہ کی تعظیم اور بیت اللہ کے جو متعلقات ہیں نا سب کی تعظیم بیان کی گئی ہے تو آپ عنوان لکھیں شاعر اللہ کی تعظیم کا بیان بیت اللہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کے متعلقات بھی شاعر اللہ میں سے ہیں شاعر اللہ کی تعظیم کا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو یعنی گھر محترم کو سبب قیام کا واسطے لوگوں کے بھائی جالا کتنی مغولوں کو تغاضا کرتا ہے جال مرخ کا بھاٮٔے دو مغولوں کو تقاضا کرتا ہے یہ کعبہ جو ہے نا یہ مبدل دل مینو ہے البیت الحرام بدل بنے گا یہ مبدل دل میں بدل مل کے مقول ابال قیام الناس ترکیب میں کیا بنے گا بحول ثانی کیا ہے اللہ نے کابے کو یعنی ہر محترم کو کیا کیا ہے سبب قیام کا واسطے لوگوں کے بیت اللہ جو ہے نا یہ تمام لوگوں کے لیے سبب ہے کس کا قیام کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے دنیا قائم ہے لیکن جب بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا تو کیا برپا ہو جائے گی قیامت اور گرانے کے لیے بھی ایک کمزور آدمی آئے گا ہبشیہ سے آئے گا جز سوائے کا پین جو چل بھی نہیں سکے گا ایسے ایسے چلے گا ایسے, ایسے. <سؤال> <سؤال> <سؤال> وہ آ کے گرا دے گا جب بیت اللہ کو گرائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بادشاہ کا محل ہو اور بادشاہ کے محل کو گرانے کے لیے کوئی باہر سے دشمن آئے تو بادشاہ مدافعت کرتا ہے یا نہیں کہ میرا محل دوسرا کیوں گرائے لیکن جب خود بادشاہ کی خواہش ہو کہ میں گھر کو گراؤں تبدیل کروں تو کوئی بادشاہ کو روک سکتا ہے ادنا آدمی کو وہ کرے گا مزدوروں کو کہے گا گرا دو تو خدا کا گھر جو ہے بادشاہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے اپنے اس محل کی حفاظت فرمائیں گے لیکن قیامت کے قریب تو خود خدا کا منشا ہوگا کہ میرا گھر گرے اور قیامت قائم ہو تو وہ درم مزدور بھی گرا دے گا ذبح کا ٹائم بھی گرا دے گا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی زمین سے عرش تک تیرا نورانی جسم تب ہے واہ واہ میں بیت اللہ کو فدا کر کہہ رہا ہوں کہ بیت اللہ زمین سے لے کے عرش تک تو ہے صرف بیت اللہ زمین پہ نہیں ہے بیت اللہ کتنے تک ہے عرش تک ہے یہی بیت اللہ پہلے آسمان پہ دوسرے پہ تیسرے پہ, پہ, پہ پڑا ہے نا زمین سے عرش تک تیرا نورانی جسم متاب ہے تیرے آسن مناظر شان آلہ ہم نہ بھولیں گے تیرے آسن مناظر شان آلہ ہم نہ بھولیں گے آ کر اللہ تعالی بار بار لے جائے زمین سے عرش تک تیرا نورانی جسم تباں ہے تیرے آسن مناظر شان آلہ ہم نہ بھولیں گے تیرے اطراف میں اشاک دیکھے مسل پروانا تیرے اطراف میں اس لوانہ انہیں کا عش کو مستی سے وہ پھیرا ہم نہ بھولیں گے عجیب نظارہ ہوتا ہے جب بیت اللہ کا کرتے نا انہی کا عش کو مسی سے وہ پھیرا ہم نہ بھولیں گے اب باب امرے کی طرح آ جاؤ وہ باب امرا کی جانب میرے بھائی ہی جالی تھی مجالس علم کا کیفے نرالا ہم نہ بھولیں گے مجالس علم کیسے نرالا ہم نہ بولیں گے وہ میرا بھائی حجازی کون ہے بتاؤ مولانا محمد مکیس ہے میری برادری کا آدمی ہے بچپن کا میرا یار ہے ہمارا قریب قریب گھر ہے بھائی ہے میرا سمجھے اس کی مجالے علم لگی ہوتی ہیں وہ باب امرا کی جانب میرے بھائی ہی کی مجالس علم کا کیفے نرالا ہم نہ بھولیں گے دعا کرو اللہ بار بار دے جائے بڑے عجیب مقام ہیں مکہ ہے مدینہ ہے بڑے عجیب مقام ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ بیت اللہ سبب قیام کا ہے سارے لوگوں کے لیے اور اس لحاظ سے بھی بیت اللہ سبب قیام کا ہے کہ جتنی تجارت وہاں چل رہی ہے مکے پاک کے اندر کسی اور جگہ ہے تو تجارت بھی ایک سبب قیام کا ہے یا نہیں تجارت ایک معاش کا سبب ہوتا ہے وہاں ہر قسم کے پھل ہیں ہر قسم کی چیز ہے یہ تو بیت اللہ کی تعلیم کا بیان تھا اب بیت اللہ کے مطالعے کا ساتھ ہیں وشہر الحرام یہ نمبر دو لکھ لو اور مہینہ حرمت والا میرا ذوق اس کو تقاضا کرتا ہے کہ مہین حرام اگرچہ چار ہیں لیکن یہاں مہین حرام سے کون سا مہینہ حرام لا جائے آج لے کھلو ہاں اسی میں حج کیا جاتا ہے اور مہینہ حرمت والا یہ بھی سبب کی آم کا ہے وال ہدیہ نمبر تین عام ہدایہ یہ قربانی کے جانور والقلائد نمبر چار اور خاص کر وہ جانور جن کے گلے میں کیا ہیں جی پٹے ہیں وہ یہ بھی سبب قیام کا ہے بھائی عرب میں پہلے بہت چوری ہوتی تھی ڈاکے ہوتے تھے لیکن جو آدمی ہدایا لے کے جا رہا ہوتا نا بیت اللہ کی طرف یہ قربانی کے جانور لے کے جاتا پٹے والے تو وہ چور اور ڈاکو نہ جانور کو کچھ کہتے نہ جانور والے کو کچھ کہتے تھے بالکل امن ہو جاتا تھا تو بھی سبب امن کا اور قیام کا ہے یا نہیں تالے تالم لہ تالم کے نیچے لکھو اللہ تماقوال لہ تالم اللہ تم اکبال اللہ تعالی نے ان چیزوں کو محترم بنایا ہے اور ہمیں بھی حکم کیا ہے کہ ہم بھی احترام کریں یہ کیوں حکم گیا ہے تاکہ ہمارا اعتقاد درست ہو ایک تو اللہ کے متعلق اعتقاد رکھے کہ اللہ عالم الائب ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں اس کے جتنی احکام ہیں کوئی حکمت سے خالی نہیں ہیں ظال کا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اعتقاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں صرف آسمان زمین کی بات نہیں ہے آگے تعمیم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اس کے احکام حکمت سے خالی نہیں اعلامو تاقید انتصار احکام کی فرما برداری کرو اور تاکید امتص ہے تاک امت فرما برداری کی تاقید ہے ان اللہ شدید الفا فرما برداری کی تاقید یوں ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ سخت عذاب دے سکتے ہیں اور فرما بردار بنے تو کیا ہے غفور الرحیم ہے جان لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے نا فرمانوں کے لیے اور بے شک اللہ تعالیٰ عقور اور رحیم کے لیے فرما بردان کے لیے ماں اللہ رسول فریزا رسول فریضۂ رسول نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا اللہ کا رسول پیغام پہنچاتا ہے باقی عالم الغیب کون ہے اللہ ہے اللہ جانتا ہے کون فرما بردار ہے کون نہیں اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو جو کو چھپاتے ہو کلّا یس طویل خبیز ہو یہ بھی تاقید امتسال ہے فرما برداری کی تاکید تاکید امتساد آپ فرما دیجئے نہیں برابر خبیص اور طیب خبیز کے نیچے لے کھلو گنا اور صاحب گناہ گناہ بھی خبیس ہے اور صاحب گناہ بھی کیا ہے کوئی خبیص نہیں ہوتا گنا اور صاحب گنا طیب کے نیچے کا لکھو تا اور صاحب تا دونوں پاک ہوتے ہیں ولو آ جب کا اگر میں ڈالے تم کو کثرت خبیز کی دنیا میں خبیص زیادہ ہیں دنیا میں خبیص کیا ہے ان کو دیکھ کے تعجب تو کرو گے لیکن ہوتے کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا اللہ کے ہاں طیب لوگوں کا مقام ہوتا ہے اب دیکھو انسان ادا کا قرآن پڑھے اپنے آپ کو نیکی کی طرف وقت کر دے باقی پاک رہتا ہے گناہوں سے پاک الحمد للہ ہم تو ادھر آ کے چلکشی کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا سرور ملتا ہے قرآن کی خدمت کر کے ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے خود میری اصلاح ہوتی ہے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کافی ساری غلطیوں سے آپ بچ جاتے ہوں گے بچ جاتے ہیں یا نہیں ان دنوں کے اندر قرآن کے روایت تو اللہ کا کرم نہیں پھر آگے پیچھے کا حال یہ ہے خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ ظاہر پیر کے اندر میرے خیال ہے دو گھنٹے تک میرا وزو پورا نہیں رہ سکتا آخر وضو ٹوٹ جاتا ہے ادھر پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے تک وضو ہوتا ہے صبح کو جو وضو کروں آپ کو چار گھنٹے پڑھاؤں اسی وضو سے میں زہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یہ اور بات ہے تازہ وضو کرتا ہوں لیکن گائے گئے وضو پڑھ سکتا ہوں اتنا اللہ کرم گا بات ہے میں گھر سے وضو کر کے جاتا تھا خان پور وہاں پڑھاتا تھا پڑھا کے واپس ظہر کی نماز آ کے پڑھتا سفر کرتا تھا پھر بھی ٹولتا تھا گائے گائے ایسے بھی ہو گیا ہمیشہ نہیں تو گائے تو انسان پاک رہتا ہے قرآن کی برکت سے فتق اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے بکال کے کہ تم کامیاب ہو جاؤ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اسلحی بیانہ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام